الحمد اللہ اما بعد باللہ من الشیطان شیف صلی اللہ الرحمن الرحیم و والسلام علی قیا رسول اللہ علی والسلام علی یا نبی اللہ علی یا نور اللہ مولا مشکل خشا علی المرتضیٰ شعر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وبارک و وسلم اللہ, اللہ تبارک و وطالعہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ایک سو پینسٹھ نی آیت میں ارشاد فرماتا ہے آمنوا اشد حب اشد ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں اللہ کی مقبول بندیاں ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اپنی رضا پر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں راتوں کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اٹھ کر رب کی بارگاہ میں رو رہے ہوتے ہیں کبھی قیام کرتے ہیں کبھی تلاوت کرتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں کبھی اس کا ذکر کرتے ہیں کبھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کبھی استغفار کرتے ہیں کسی نے کہا رات پ کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں. نرم و نازک بستروں سے جدا رہتی ہیں بیڈ پر آرام دہ تکیے پر وہ اپنے کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں رات ان کی عبادت میں گزرتی ہے اور پھر بھی روتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے سبحان اللہ آج دو شعبان المعظم ہے آقا کا مہینہ شروع ہو چکا اور دو شعبان المعظم کو ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا نام نعمان میں ان تھے ہے ان کا یوم عرس بھی ہے یہ اللہ کی یاد کیسے کرتے تھے اللہ کی یاد میں ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں اللہ اکبر آپ حافظ قرآن تھے اور ایک رکت میں بسا اوقات آپ پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے ایک رکت میں ہمیں اللہ سے محبت ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کہاں ہے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ پڑھنا تو جدا بات ہے دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آ رہا اور امام اعظم رحمت اللہ طویل علی کی راتیں کیسے گزرتی تھیں سبحان اللہ ایک بزرگ جن کا نام ہے مس بن قدام رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں میں امام اعظم کے پاس آپ کی مسجد میں حاضر ہوا اللہ والے مسجد میں رہتے ہیں اللہ کے گھر میں رہتے ہیں اس کی یاد کرتے رہتے ہیں مسجد سے محبت کرتے ہیں اور یاد رکھیے جو مسجد سے موت سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے بزرگ کہتے ہیں خدمت میں حاضر ہوا مسجد دیکھا نمازوں کا وقفہ ہوا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مکان پر تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد سادہ سا لباس پہنا جس سے خوشبو آ رہی تھی اور مسجد کے آگ کونے میں آ کر یہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے نوافل پڑھنا شروع ہو گئے اور نماز فجر میں لباس تبدیل کیا امام اعظم رحمت اللہ تعالی لے کہ اللہ سے محبت دیکھیے نماز سے محبت دیکھیے کہ آپ نے جو سب سے زیادہ قیمتی لباس تھا اپنا ڈریس جو سب سے قیمتی تھا اس کو امام اعظم نے رات کی نماز کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا وہ لباس پہن کر نماز پڑھتے تھے ہم قیمتی اور اچھے لباس پہن کر دوستوں کے پاس جاتے ہیں قیمتی لباس پہن کر شادیوں میں ولیمے میں جاتے ہیں مختلف تقریبات میں جاتے ہیں اور اللہ والے قیمتی لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ سے محبت ان تو امام اعظم ساری رات نوافل پڑھتے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر دین کا علم سکھا رہے ہیں سبحان اللہ اور یہ بزرگ کہتے ہیں حضرت مصعر بن قدام رحمتہ اللہ تعالی علیہ میں جب تک امام اعظم کی خدمت میں رہا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے نفلی روزانہ رکھا ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی عبادت یا نوافل میں سستی کی ہو اللہ اور یہ بزرگ جو ہے نا حضرت مصعب بن قدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے مسجد میں سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا اب ہم استفر اللہ بے دوستیں شراب پیتے رہیں گے چرچ اور بھنگ کے وہ کش اور گھونٹ بھرتے رہیں گے تو پھر وہیں مریں گے جہاں جیئیں گے وہیں مریں گے نا نیکوں میں جئیں گے نیکوں میں مریں گے نیکی کے کام کریں گے تو دنیا سے نیک کام کرتے ہوئے جائیں گے برے کاموں میں زندگی گزاریں گے تو برے کام کرتے ہوئے جائیں گے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے اللہ والے تھے ایسے اللہ سے محبت کرنے والے تھے کیونکہ اللہ پاک کی عبادت کرنا یہ بھی تو علامت ہے نا کہ اس کو بندے کو اللہ سے محبت ہے جب ہی تو عبادت کر رہا ہے جب تو اس کا ذکر کر رہا ہے جبھی تو کلمہ طیبہ پڑ رہا ہے جب ہی تو اس کے فرامین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں ہے لوگ راضی ہوتے ناراض ہوتے اس کو تو ایک ہی دھن ہے ری او جام میں تا پلایا لحب میں اپنی گمایا مامی اعظم رحمت اللہ نے پینٹی سات فائیو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اکبر پینتالیس سال ایسے اللہ کے عابد تھے ایسی عبادت گزار تھے ایسے اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور جس مقام پر آپ کا وصال مبارک ہوا اسی سال کی عمر میں وہاں آپ نے قرآن پاک ختم کیے پتہ کتنی بار سات ہزار بار سو ہزار بار ہم قرآن پڑھتے ہیں جب موت میت ہوتی ہے کسی کی جب پڑھتے ہیں اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے مگر خوشی میں بھی تو پڑھنا چاہیے دکان پر برکت چاہیے پڑھ رہے ہیں دل میں برکت نہیں چاہیے اعمال میں برکت نہیں چاہیے اللہ کی محبت میں برکت نہیں چاہیے تو امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ متقی بھی تھے اور بھی تھے امیر اللہ سنت نے جن کی منقبت لکھی اس میں لکھتے ہیں جو بے مثال تقوی آپ کا ہے تخوا تو بے مثال آپ کا ہے بخوا ہے علم تخوا کے آپ سنگم امام آ سنگ نیپا ایماں ہے جس میں بندوں کی مار شام کی صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں سب سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں آپ شابان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے جب ہمارے میزان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آبدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا روزہ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے نام اعمال میں روزے لکھے جائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کسرت سے روزے رکھتے تھے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے امام اعظم کی اللہ سے ایسی محبت تھی آپ ایسے الہی تھے اللہ اللہ اقبال کسی نے کہا امام اعظم شاہد نہیں ہے عبادتر اللہ کہ آپ عدد نہیں <Sansius> ماہر رمضان رمضان اللہ رمضان پرانے پک ختم کرتے تھے ایک دن میں, دن میں ایک عید کے اللہ پہ اپنے اور اپنی بات کا شوق نسرمائی اور ہماری تو مختصر زندگی ہے یہ عبادت میں برو اس کی یاد میں بسو کاش عبادت میں گزرے میری کرم کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے ہم <لِعْبُدون> نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اب بندوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے میں جب سے ہو سنبھالا تو اسکول کا بیگ سنبھالا اور لینڈ میں لگ کے جا کر اور طرح طرح کے وہ ٹینسل پوئم پوٹری یاد کرتے رہے ہوئی سنبھالا اور کلاسوں میں اور کوئی کھیل لیا سونا تجھے شب صبح ہو تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یوں زندگی گزار رہے اللہ اکبر یہ احساسی نہیں ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا وہ خود پتہ ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو یاد رکھیں جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے جو جائز کام ہے کیا جائے وہ عبادت ہے ہم نماز کے لیے پیدا ہوئے ہم روزے کے لیے پیدا ہوئے جائز طریقے سے ہم سوال سے بچنے کے لیے روزی کمائیں تو یہ بھی عبادت ہے بال بچوں کی خدمت کے لیے ماں باپ بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے زکات دینے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کے لیے مدرسے کی تعمیر کے لیے اگر ہم کمائی کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت جائز طریقے سے کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقصد حیات کی توفیق فرمائے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاشق بنائے اپنی محبت کی سوغا تا دے امین صلی اللہ تعالی علیہ